يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يتبع بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله توب باب الرحيم يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پران مجید فرقان حمید کے اندر ان کی بنیاد سمجھا دی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بنیادوں پر ایک سلجھا ہوا اسلامی معاشرہ استوار کر کے عملن دنیا کے سامنے پیش کیا ہے عموماً خاندانوں میں برادریوں میں بہن بھائیوں میں دوست احباب میں جن وجوہات کی بنا پر پھوٹ پڑتی ہے بغض حسد کینا جس وجہ سے جنم لیتا ہے اور لڑائیاں جھگڑے اور دنگے فساد جن وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر سب سے زیادہ اور اہم ترین کردار انسان کی زبان کا ہے اگر اس کا استعمال ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائے اور درست طریقے سے اسے استعمال کیا جائے تو پھر لڑائیاں جھگڑے اور دنگے فساد نہیں ہوا کرتے یہ ایک موٹی سی بنیادی بات ہے اور سیدنا معاذ نے جبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ کے پیچھے سوال تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بنیادی باتیں بتائیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور ایمان کیا ہے یہ بنیادی بنیادی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے گئے کیا تجھے پتا ہے یہ کیا ہے تو پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں مجھے بتائیں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ عدل کا بیراسل امری کلی ہی وہ عمودی ہی ہی کیا میں تجھے اس سارے معاملے کا جو سر ہے جڑ اور بنیاد وہ نہ بتا دوں اور اس کا ستون اور اس کی کوہان میں نے کہا بلا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتلائیے آپ نے فرمایا رسول امری الاسلام اسلام اس معاملے کی جو جڑ اور بنیاد ہے جو اس کا سر ہے وہ اسلام ہے اس طرح ایک درخت کی جڑیں نہ ہوں تو وہ قائم نہیں رہتا انسان اس کا سر کٹ جائے وہ باقی نہیں رہتا ایسے ہی یہ جو معاملہ یہ جو کام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی بنیاد ہے اسلام اسلام کسے کہتے ہیں تو ہندو ہی رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ کام بندہ کرے تو مسلمان ہوتا ہے یعنی کہ یہ پانچ کام اس معاملے کی اس دین اور اس شریعت کی بنیاد ہیں اس کا سر ہے اور فرمایا وہ عمود ہوں اور اس کا ستون وہ نماز ہے یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسلام کے باقی مندہ احکامات پہ بندے کو امر پیرا ہونے والا بنا دیتی ہے نمازی آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور بہت ساری نیکلیاں صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ نمازی ہے نمازی ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گناوں سے بچنے والا اور بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا بن جاتا ہے فرمایا یہ اس کا ستون ہے وزیر بک سینام ہی الجہاد اور اس کی جو کوہان ہے وہ جہاد ہے پھر یہ تینوں باتیں راس امر عمود ستون اور کوہان زیربق سینام یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اخبرو کا بھی ملا کیا میں تجھے اس ساری چیز کا یوں سمجھے کہ لبے ربابلہ بتا دوں کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے فا خالا بھی نسانی فقالا کفا علی کا آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اس کو روک کے رکھ اسلام اسلام کی بنیاد اس کا ستون اور اس کی بلندی کہانگ چوٹی اسلام کی یعنی کہ آغاز سے انتہا تک سارے کا سارا اسلام وہ بتانے کے بعد کیا کہا کہ میں تجھے اس ساری چیزوں کا لبے لباب اور اس کا خلاصہ کلام اور اس کے اندر موٹی سی بات جو سب سے مرکزی اور بنیادی اور کلیدی حیثیت کی حامل ہے وہ نہ بتاؤں وہ کیا آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کو فلی کا ہاتھات اس کو روک کے رکھ اسے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کا استعمال یہ بہت خطرناک ہے اگر بندہ اس کو درست طور پہ استعمال کرے تو بہت خوش نصیبی ہے سعادت ہے اور اگر اس کا استعمال کبھی تھوڑا سا بھی خراب ہو جائے غلط ہو جائے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَقُلْتُ يَا یا اللَّهِ اللہ میں نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان بِمَا و بِهِ جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں کیا ان باتوں کی وجہ سے ہمارا مواخلہ ہوگا آپس میں گفت و شنید ہم کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کیا ہمارے بولنے کی وجہ سے ہمارے باتیں کرنے کی وجہ سے ہمارا مواخذہ کیا جائے گا ہمیں پکڑا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رت کا ام کا یاسو ہیرینتی ہن لوگوں کو جہنم میں اونجے منہ منہ کے بل یا ناک کے بل گھسیٹ کر داخل کرنے کا سبب صرف اور صرف ان کی زبانیں بنے گی یعنی زبانی گفتگو کی وجہ سے زبانی بات چیت کی وجہ سے لوگ جو غلطیاں اور گناہ کریں گے ان کے سبب انہیں جہنم کے اندر ناک کے بل یا منہ کے بل گھسیٹ کر داخل کیا جائے گا اس سے زبان کے معاملے کا ایک واضح تصور ابھر کے سامنے آتا ہے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ناجائز اور غلط استعمال بندے کو جہنم تک لے جانے کا باعث بنتا ہے اور صرف جہنم تک لے جانے کا باعث ہی نہیں بلکہ بہت برے طریقے سے جہنم تک پہنچانے کا باعث بنتا ہے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو زبان کی کباحتے ہیں انہیں سورہ حجورات میں یک جا کر کے اکٹھا بیان کیا ہے اللہ ذرا خرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسائن یکونو خیرا منہم ولا نساؤ من نسائن عسائن یکن خیرا منہن لو معاشرے میں ایک دوسرے کا ملاق اڑاتے ہیں بس موقع تلاش کرتے ہیں کسی کی بیزتی کرنے کا موقع ہاتھ میں آنا چاہیے جس کے ساتھ جتنا زیادہ بندہ فرینک ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو بیزت بھی کرتا ہے یہ ہمارے معاشرے کی موجودہ صورتحال ہے جس قدر زیادہ قربت ہے جس قدر زیادہ فرنکنیس ہے ہنسی مذاق ہے اسی قدر مذاق اڑانے کا سلسلہ بھی ہے تو اللہ سبحانہ ہوا فرماتے ہیں اے لوگوں اہل ایمان کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والوں سے بہتر ہو اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو یہ ایک بہت, بہت بڑا درس ہے کہ خانسا بلا وجہ کسی کی غلطی پر اس کا مذاق اڑا دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں اور ایسا کرنے والے تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ایک تیر مار لیا ہے ایک مارکا مار لیا ہے اور بڑے پھر بعد میں فخر اور خوشی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جی آج میں نے تو اس کی اچھی کلاس لی ہے در حقیقت اچھا گناہ کمایا ہے خام خو ملاق اڑانا اور کسی کو بے عزت کرنا کسی پر آوازیں کسنا اس کی غلطی کو ایک تبصر بنا لینا دین اسلام میں کت روا نہیں ہے اور بساوقات اسی کے نتیجے میں ناراضگیاں اور دوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تلمیزو انفوسا کن الزام کا بھی نہیں ہے ایک دوسرے پر خام خا الزام شخ کی بنیاد پر اور ایسے ہی الزام دھر دینا یہ کام بھی دین اسلام کے اندر سختی کے ساتھ منا ہے اور یقینا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے تو اس خام خا کی الزام تراشی کی سزا میں اسی کوڑے کی سزا مقرر کی ہے تحمت کی سزا اللہ فرماتے ہیں فجلی دو ہم جلدہ ایسے لوگ جو الزام لگا دیتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں انہیں اسی درے مارے جائیں یہ معمولی کام نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں تحسب نہ عظیم <عَذیم> تم اس کو ایک معمولی کیس خیال کرتے ہو معمولی بات سمجھتے ہو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بری آدمی پر ایک بری عورت پر کسی قسم کا کوئی الزام لگا دیا جائے کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں شک پڑتا ہے کہ اس نے ہی ایسا کیا ہوگا کوئی چوری ہو جاتی ہے اچھا یہ جی اب چور کون ہے اب کوئی کسی پہ شک کرنے لگتا ہے کوئی کسی پہ شک کرنے لگتا ہے پھر بات صرف شک تک نہیں رہتی شک کے بعد الزام تک پہنچ جاتی ہے میں والا تنا رسوبی ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ بھی نہ پکارو برا نام نہ لو کسی کا کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو بس اس ایڈ کی بنا پر اس کا لقب رکھ دیا شریعت اسلامیہ میں منع ہے کسی کو لنگڑا کہنا لولا کہنا اندھا کہنا کانا کہنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ولا تنا بزو بل کسی کی رنگت کالی ہے تو اس کو کالو کہنا شروع کر دیا ولا تنا بزو جو اس کا نام ہے اس کو اسی نام سے پکارو اس کو الٹے سیدھے لقب نہ دو اور پھر کئیوں کو تو بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے وہ الٹے سیدھے نام لوگوں کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں بلا بجائی ایک ہے کسی ایپ کی وجہ سے کسی کا لوگ نام رکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور ایک ہے بلا بجائی ایسے ہی کسی کے نام رکھنا شروع کر دیا لا تنا بازو جانوروں کے نام انسانوں پر فٹ کرنا شروع کر دیا اے جی وہ تو کتا ہے وہ تو گدا ہے وہ تو خنجیر ہے وہ تو فلاں ہے وہ تو اس طرح کے نام لا تناباخبی اسلام اجازت نہیں دیتا شریعت منع کرتی ہے اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گنا ہے ایک دوسرے کو برے لقڑوں کے ساتھ نہ پکارو بیسل اسم الفسوق بعد ایمان فسق والا نا والا نام یہ ایمان کے بعد بہت برا ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک آدمی وہ چور ہے ڈاکو ہے رازن ہے اللہ تعالی نے اس کو توفیق دی ہدایت دی اس نے توبہ کر لی اب اس نے وہ گناہ والا کام ترک کر دیا چھوڑ دیا اب اس کے توبہ قائب ہو جانے کے بعد اگر اس کو, کو کوئی کہے ہاں آج تو بڑا جیسنا اللہ بنا پھرتا ہے مجھے پتا ہے تو وہی چور ہے اس کے توبہ قائب ہو جانے کے بعد اس کے پرانے جرم کا اس کو ترنا دینا یہ بہت بری بات ہے اللہ سبحانہ ہوا تعلی کو یہ بات گوارا نہیں کہ ایک آدمی اپنے برے فیر کو بری عادت کو ترک کر چکا ہے اس سے توبہ قائم ہو چکا ہے اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے پھر اس کو اس کی اسی غلطی کا تانا دیا جائے ویسلس ملفسوق بدل ایمان ملم یتب فلاح اور جو لوگ ان باتوں سے توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں اپنے آپ کو ظلم کرنے والے ہیں یعنی بہت بڑا گناہ کرنے والے ہیں بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں پھر فرمایا اے اہل ایمان بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچ جاؤ کیونکہ بدگمانیاں گنا ہوا کرتی ہیں خام کسی کے بارے میں برا گمان کر لینا برا سوچ لینا شک کرنا یہ گناہ والا کام ہے اندر زن نہیں اس زن گمان کسی کے بارے میں اگر اچھا ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کسی کے بارے میں برا گمان رکھ لیا بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی دلیل کے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ جی یہ بندہ ایسے ہے مفروضہ خود ہی قائم کر لیا یا کسی جھوٹے آدمی کی خبر دینے پر اس کی بات کا یقین کر کے بیٹھ گئے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دو آدمیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا اس کے اندر تو یہ ایپ ہے وہ بڑا فراڈیا ہے حقیقت کچھ بھی نہیں اس نے بات سنی اور اس کو دماغ کے اندر بٹھا لیا کہ اچھا مجھے تو پتا نہیں تھا اس نے بہت اچھا کیا مجھے بتا دیا کوئی تحقیق نہیں تھی کوئی بات پوچھ نہیں کی اس نے بندے سے پوچھا نہیں اس کو پرکھا نہیں بس کسی کے کہنے پر اپنا ایک ذہن بنا لیا ایک سوچ اس نے اپنے دماغ کے اندر بٹھا لی یہ بدگمانی ہے اور یہ گناہ والا کام ہے ولا تجسو اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جاسوسی کرنے سے بھی منع کر دیا کہ آپ کو کسی کے بارے میں کوئی رپورٹ ملتی ہے تو آپ اس کی ٹو میں نہ لگ جائیں اس کی جاسوسی نہ شروع کر دیں ولا تجسا مسلمان مسلمان کی جاسوسی نہ کرے ہاں کافروں کی جاسوسی کرے یہ نیکی کا کام ہے کسی کو زیادہ ہی شوق ہے وہ باتیں معلوم کرنے کا ٹو میں لگنے کا وہ کافروں کی ٹو میں لگے ان کی معلومات حاصل کرے تاکہ اہل اسلام کو اسلام کی فوج کو مجاہدین کو اس کا فائدہ ہو جاسوسی کا شوق اپنا وہاں جا کے پورا کرے مسلمان مسلمان کی جاسوسی کرے اللہ سبحانہ بھاگا ہوا تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے فرمایا والا تجسس ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو والا سب بازو کم اور تم میں سے کوئی آدمی دوسرے کی حیبت بھی نہ کرے ہی بت کیا ہے کہ ایک آدمی کی کوئی ایسی بات ذکر کر دینا جسے وہ نا پسند کرتا ہو کسی آدمی میں کوئی ایب پایا جاتا ہے کوئی نقص خامی موجود ہے وہ خامی کسی دوسرے کو بتانا اس کا نام غیبت ہے چاہے اس کے منہ پر بتائی جائے اس کی موجودگی میں کسی اور کو بتائی جا رہی ہو یا اس کی عدم موجودگی میں بتائی جا رہی ہو ذکر کا آخاک ابھی ما راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا جس کو آپ کا بھائی ناپسند سمجھتا ہے یہ اس کی غیبت ہے چاہے وہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے چاہے موجود نہیں ہے اور اگر آپ نے اپنے بھائی پر کوئی الزام لگا دیا ہے عیب نقص اس کے اندر موجود نہیں ہے اور کہہ دیا ہے کہ وہ بندہ ایسے ہے تو یہ بہتان ہے یہ غیبت نہیں یہ غیبت سے بھی بڑا جرب ہے بہتان الزام تراشی آج کل لوگ بڑے شوق کے ساتھ دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں تو کہتے یہ بات تو میں اس کے منہ پہ بھی کہتا ہوں کوئی کہتا جی میں جو کہہ رہا ہوں جھوٹ تھوڑی ہے یہ بات واقعہ اس کے اندر ہے جو بات واقع تن جو عیب واقع تن اس کے اندر موجود ہو اس عیب کو آگے بیان کرنا یہ غیبت ہے اور جو اس کے اندر موجود ہی نہیں وہ اس پر الزام لگانا ہے بہتان درازی ہے وہ غیبت نہیں ہے وہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم کسی کا عیب سن پاتے ہیں گھر کرتے ہیں اسے رسوا دل کھول کر بس کسی کا کوئی عیب پتا چلنا چاہیے بس آگے سے آگے آگے سے آگے ایک سنتا ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے میں تجھے بتا رہا ہوں آگے نہیں بتانا وہ آگے دس بندوں کو بتا کے کہتا ہے تجھے بتا رہا ہوں آگے نہیں بتانا خوب رسوائی ہوتی ہے اور غیبت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے ہاں کچھ عیب ایسے ہیں جنہیں بیان کرنا ضروری ہے لیکن اس میں بھی بیان کرنے والے کی نیت اصلاح کی ہو اور فساد کی نیت نہ ہو مثال کے طور پر مظلوم وہ ظالم کا ظلم ایسے آدمی کے سامنے بیان کرے جو ظالم کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو یہ جائز ہے ایسے بندے کو بتائے جو کر کچھ نہیں سکتا یہ ہمت ہے ظالم کا ظلم ایسے شخص کے سامنے بیان کرے جو اس کو روک سکتا ہو یہ ٹھیک ہے بکرنا ناجائز ہے اور نیت کیا ہو اس ظالم کو زلیل کرنے کی نہیں بلکہ اس ظالم کے ظلم سے نجات پانے کی اسی طرح ایک آدمی نو سر باز فراڈیا لوگوں کو اس کا پتا نہیں تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی فراڈیا ہے اس سے بچ کے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ دھوکہ دے جائے مقصول کیا ہے لوگوں کو اس کے دھوکے سے بچانا صرف زبان کا نہیں دوسرے آدمی کو بے عزت اور زلیل کرنا نہیں بلکہ لوگوں کی خیر خواہی مطلوبہ مقصود ہو نیت اگر اچھی ہو تو یہ بھی غیبت نہیں ہے ایسے ہی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا عرف عام میں ایک نام پڑ جاتا ہے اور لوگ اس کو اس کے اصل نام سے جانتے ہی نہیں اصل نام بہت کم لوگوں کو پتا ہے لیکن کسی ایب کی بنا پر مثلاً اس کا کوئی نام پڑ گیا لنگڑا ہے کوئی اس کو لوگ وہ لنگڑا کہتے ہیں یا اس کا نام بھی لیتے ہیں تو نام کے ساتھ وہ فلانا لنگڑا اب یہ اس کے لیے ایک علم بن چکا ہے ایک نشانی بن چکا ہے اس نام کے دو چار بندے اور بھی ہیں پہچان کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں صرف یہی یہ مشہور ہو گیا اب آپ اس کا وہ عیب جی فلاں لنگڑا آدمی وہ کدھر ہے یہ اس طرح اس کا اگر آپ نام لے لیں گے تو پھر یہ غلط نہیں ہے کیونکہ اب اس کے بغیر اس کی پہچان ہی ناممکن ہو گئی ہے ناپید ہو گئی ہے لوگ اس کو پہچانتے ہی اس عیب والے نام کے ساتھ ہیں اور عموماً ایسا آدمی اس کے اوپر کوئی برا بھی محسوس نہیں کرتا پھر ایسے ہی کوئی آدمی فتوا طلب کرنا چاہتا ہے مفتی کے پاس جاتا ہے تو اس کو وہ سارے حالات واقعات جو وکوا ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس کو درست طور پر بیان کرے کیونکہ اگر پورا واقعات صحیح طور پر بیان نہیں کرے گا تو مفتی صاحب اس کے اوپر صحیح فتوی نہیں دے سکتے ایسے ہی ولیمن طلب النتفی اجالتی منکری کسی برائی کو روکنے کے لیے لوگوں سے اگر مدد طلب کرنا ہو مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں کچھ لوگوں نے وہ جو کا کاروبار شروع کر دیا جوا کھیلتے ہیں آپ کو معلوم ہو گیا کہ جی فلاں جگہ پر فنا فنا لوگ مل کر جوا کھیلتے ہیں اور یہ تو محلے کے سارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے اس گندی عادت میں ڈال کے یا یوں آپ کو پتا چل گیا کہ کچھ لوگ ادھر نشاور اشیاء منشیات فروخت کرتے آپ ان کو روک نہیں سکتے ہاں آپ محلے کے علاقے کے مختر لوگ جن کی بات چلتی ہے جن کا لوگ کہا مانتے ہیں اور جن کے اکٹھے مل بیٹھنے سے معاملہ حل ہو سکتا ہے ان کو بتائیں ان کو جمع کریں اور ان کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے اس برائی کے اڈے کو ختم کرنا یعنی برائی کی روک تھام کے لیے لوگوں کو بتانا کہ یہ برائی ہو رہی ہے فلاں بندہ کر رہا ہے آپ میرے ساتھ چلے ہم اس کو روکتے ہیں ہے <تصفح> تو وہ برائی ان کی ان کا عیب ہے لیکن اس انداز میں عیب بیان کرنا یہ غیبت نہیں بلکہ یہ نیکی کا کام ہے گناہ کا کام نہیں اور اگر نیت ہو صرف کسی کو رسوا کرنے کی تو یقیناً وہ غیبت ہے اور اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے اس سے منع کیا اور روکا ہے اللہ فرماتے کرے تم مو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یقیناً ناپسند ہے ایسے ہی کسی کی برائی بیان کرنا اپنے کسی بھائی کی برائی بیان کرنا اس کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے اور یہ یقیناً ایک ناپسندیدہ کام ہے اللہ رب العالمین کے ایسے ہی اللہ تعالی نے ذات پات کمبے قبیلے بنائے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے لتار تاکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے انہیں کمرد اللہ کا تم میں سے اللہ کے ہاں با عزت وہ ہے جو متقی ہے فرہیزگار ہے کوئی ذات کوئی قوم کوئی برادری کوئی خاندان بڑا نہیں ہے دوسرے کی نسبت اللہ کے ہاں بڑا اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے زیادہ پرہیزگار ہے خاندان میں وہ چاہے چودھریوں کا خاندان ہو لیکن اللہ کا باغی نافرمان ہے تو وہ اللہ کے ہاں جانوروں سے بدترین ہے اللہ نے بہت سارے نافرمانوں کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ کلب ان تَحْمِلْ عَلَيْهِ یحس اور تتروک یس کہ اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے اس پر آپ بوجھ ڈالیں پھر بھی اس کی زبان لٹکتی ہے نہ ڈالیں پھر بھی لٹکتی ہے اللہ کا باغی نہ فرمان خاندان اس کا جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اس کو اس کے خاندان کا کوئی فائدہ نہیں ہے خاندان کیا ہے آپس میں بہن متعارف ہونے کے لیے تعارف کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممبتا بھی عمل ہوں لب بھی نہ سمو جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا اس کا نصب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا یعنی اگر کوئی آدمی اپنے آما کی بنا پر جہنم میں جا گرتا ہے تو اپنے خاندان اور حسب و نصب کی وجہ سے وہ جنت کا مالک نہیں بن جائے گا اور یہ کہہ کس کو رہے ہیں اپنے اہل بیت کو سید ہاشمی قریشی لوگوں کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں یہ یاد رکھنا اگر تمہارا اپنا عمل ٹھیک نہ ہوا تو سید ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جہنم میں جانے کا باعث اعمال اگر تمہارے ہوں گے تو جہنم میں لے کے جائیں گے اگر اعمال ایسے ہوں جو جنت میں لے جانے کا باعث ہوں تو جنت میں لے جائیں گے اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والا وہ ہے جو کہ متقی ہے پرہیزگار ہے اللہ سے ڈرنے والا رب کی عبادت کرنے والا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے کما توفیقی اللہ بلّہ علیہ کل تو ول ہی